اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے الرحمن رحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم نعبد و اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط ہم کو سیدھے رستے چلا